ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزریں تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ جانتے تک نہیں